بزرگوں تیسرا حکم ہے برائے مومنی مومنین کے لیے نو احکام آئیں گے تیسرا حکم برائے مومنین بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں میرے محترم پہلے ازواج متحرات کے احکام تھے نا پہلے ازواج متحرات کے احکام تھے اب عام مومنین اور مومنات کے کام ہے کہ مقبر کے ساتھ ربط بھی ہو گیا اور اس کا شان نظور کچھ لکھتے ہیں کہ بعض عورتیں آئیں ازواج متحرات کی خدمت میں کہ آپ کا تو قرآن میں ذکر ہے ان عورتوں نے کہا ہمارا بھی کچھ نہ کوئی ذکر ہونا چاہیے بعض مسلمان عورتیں حاضر ہوئیں ازواج متحرت کے پاس اللہ تعالیٰ نہیں آیات نازل فرمائی اب ان میں عام مسلمان عورتوں کا ذکر ہے یا نہیں ہے نا تو یہ حکم سال سائے برائے مومنین بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں نمبر دیتے جاؤ انرمسلمین نمبر ایک بالمنی نمبر دو میرے عزیز اسلام اور ایمان کا فرق آپ نے پڑا ہے اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہوتا ہے نماز روزہ حجذکار اور ایمان کا تعلق ہے عقائد تلبیہ سے دل کی تصدیف دل کے اقائے اس کا نام کیا ہے ایمان اور ظاہری اعمال کا نام کیا ہے اسلام یہ اس وقت پہ ہے جب اسلام اور ایمان آپس میں مقابل ہوں ادھر مقابل ہے نا لیکن اگر اکیلا کہو کہ فلاں آج مسلم ہے تو مسلم کے ساتھ وہ مومن بھی ہوگا اور اگر کسی کو کہو یہ مومن ہے تو مومن کے داتھ مسلم بھی ہوا اس کا یہ مطلب نہیں کہ دل میں اعتقاد و ظاہری عمل نہ ہوں وہاں ہوں گے آگے سے تقابل کے بعد یہ مان کر رہے ہیں والقانے تین والقان تینکان یہ کتنا نمبر ہے تین فرم بردار مرد فرم بردار عورتیں بساد نمبر چار سچے مرد سچی عورتیں ہر معاملے میں سچے اعتقاد میں سچے اعمال میں سچے قول میں سچے فعل میں سچے ہر معاملے صابری نور صابرات نمبر کتنی پانچ اس کے اندر صبر کے تینوں قسم آ جائیں گے صبر الطاط صبر المصیبت صبر انل بافیات والخاشین والخاشیات یہ نمبر کتنی ہے جی چھ آجزی کرنے والے مرد آجزی کرنے والی عورتیں اس کے اندر مطلق توازو بھی آ جاتی ہے اور نماز کے اندر خوشوخو بھی آ جاتا ہے سب کچھ ساتواں جی بالمت صدقین والمت صدقہ صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں اس میں تمام صدقات آ جاتے ہیں نافلہ بھی اور صدقات واجبہ بھی وصائمین مین وسوائے روزے دار مرد روزے دار عورتیں کتنا نمبر ہے جی اس میں بھی روزے سب آ گئے فرائض بھی نوافل بھی بلحافی نروج ہوں نمبر نو اور حفاظت کرنے والے اپنی شرم گاہوں کی مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں وزاکرین اللہ کثیر و یہ نمبر کتنی ہیں جی دس ذکر کرنے والے اللہ کو بہت مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں مقصد یہ ہے کہ آدمی باقی بادات سے فارغ ہو کے اللہ کے ذکر کے اندر مشہور رہے ایک آدمی دکان پہ بیٹھا ہے وہاں بھی ذکر کرتا رہے دل میں اللہ اللہ اللہ ذکر کرتا ہے چلتے پھرتے بھی ذکر کرتا رہے اعد اللہ اللہ پھر یہ کتنی اوصاف آئے گی جی دس آ گئے نا اب ان کا سمرا سمرہ تیار کیا اللہ نے ان کے لیے بخشش کو اور عجر عظیم کو وہ محا کان بلا ما سمر اطاعت کے بعد تنبیہ بر ترک اٹا پہلے اطاعت کا سمرا بھی آپ نے سنا ہے لیکن اب ترک اطاعت پہ تنبیہ ہے جو اطاعت نہیں کرتا اس پہ تنبیہ ہے تنبیہ بر ترک اٹا دراصل بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی بیٹی تھی اس کا نام تھا زینب حضرت کی پپھی زیادہ بہن تھی نام کیا تھا زینب اس کا بھائی تھا عبداللہ بن جہش آپ نے عبداللہ بن جہش کو کہا کہ اپنی بہن کا نکاح کر دو حضرت زید کے ساتھ جو حضور کے موتک غلام تھے حضور کے پیارے بھی تھے متبنا اس نے عرض کیا حضرت زائد تو غلام رہ چکا ہے زائد کیا رہ چکا ہے غلام تو ہم قریشی لوگ اس سے آر کرتے ہیں تو عبداللہ بن یاش نے بھی آر کیا زینب کو پتہ چلا اس نے بھی آر کیا یہ غلام رہ چکے ہیں حالانکہ حقیقت میں وہ غلام نہیں تھے دھوکے سے غلام بنائے گئے تھے حضرت نے ان کو سمجھایا میری بات مان لو تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی سمجھے کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ حضور کی اطاعت چھوڑ دیں یہ آیت نازل ہوئی فرمائے ہما کان نل مو میں نے تم بھی اور نہیں مناسب اور نہیں گنجائے گنجائش واسطے مومن مرد کے اور نہ مومن عورت کے جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول ایک چیز کا یہ کہ ہو واسطے ان کے اختیار ان کے معاملے سے اور جس نے بے فرمانی کی اللہ کی اس کے رسول دے انجام فقد کی انجام مخالفت فقط ذلّہ یہ انجام مخالفت ہے بد بے شک گمراہ ہو گیا گمراہی گئی تو اس آیت کے نزول کے بعد انہوں نے نکاح کر دیا لیکن چونکہ زینب کا خیال نہیں تھا حضرت زید کے ساتھ نکاح کا تو آپس میں نبھا نہیں ہو سکا موافقت نہیں ہو سکی حضرت زید عادت حضور کی خدمت میں عرض کرتے کہ زینب کا میرے ساتھ توافق نہیں ہے حضرت اس کو سمجھاتے میں رو کر طلاق دیں گی اچھی چیز نہیں ہے مناسبی طلاق دینی روک راکسا اس کو میں سمجھاؤں تو بھی ٹھیک رہے نر... نر... نرم گوش اختیار کرو آخر نتیجہ یہ نکلا کہ زائد مجبور ہو گیا کس پہ طلاق دینے پہ اب زینب کو مل گئی طلاق تو نکاح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا تھا اب پریشانی حضرت کے لیے یہ ہوئی کہ اب یہ دوسری جگہ نکاح کرے گی پتہ نہیں دوسری جگہ ابھی نباہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا دوسرا خام عام طور پہ متلقہ عورت کو کوئی نہیں لیتا اس کو تو مل گئی ہے متلقہ عورت کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں ہوتا حضرت کا اپنا خیال ہوا کہ عشق شوئی عشق شوئی کہتے ہیں اس کی تسلی آنسو پونجنا تو اس صورت میں اس کی عاشق سوئی ہو سکتی ہے کہ میں خود اس کے رات کروں اور خوش رہے گی میرے گھرانے کے اندر لیکن حضرت کو ڈرتے تھے ایک بات سے وہ بات یہ تھی کہ حضرت نے زائد کو کیا بنایا ہوا تھا وہ تو بننا بنایا ہوا تھا اور عرب کے لوگوں کی عادت تھی کل پڑھا تھا نا کہ متبنہ کو کس قطر جا دیتے تھے حقیقی بیٹے کا سمجھے اور اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کا سمجھتے تھے حرام چاہے طلاق بھی دے دے تو حضرت تھے ڈرتے تھے اس بات سے کہ بڑی شہرت ہو جائے کہ جی بری کہ دے گوئی کہ بیٹے کی بیوی کے ساتھ اپنی بہو کے ساتھ محمد نے نکاح کر دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ اس غلط رسم کو توڑا جائے اللہ کا منشا کیا تھا اس غلط رسم کو توڑا جائے تاکہ لوگوں کو پتا ہو جائے کہ یہ غلط رسم مشہور ہے اور لوگوں کے اندر یہ عمل جو ہوتا ہے نا غلط طریقے پہ عمل ہے تو نکاح نہیں کرتے اللہ کا منشا تھا کہ نکاح ضرور ہو تو اللہ تبارک پوتار نے خود آرڈر کر دیا کہ اے محمد میں نے تیرا نکاح پڑھ دیا ہے اب اس کے ساتھ نکاح فروخت سمجھے اور اسی وجہ سے نکاح ہوا تاکہ جہالت کے رسوم کی کیا ہو جائے تبدیل ہو جائے تو آپ لوگ بھی ایسے سوچا کریں جہاں اس قسم کی غلط رسوم ہونا اس نے کی کیا کر دیا کرو تبدیل کر دیتے. کسی عورت کو حیض آ جاتا نا تو یہودی اس کا کھانا پینا کیا کر دیتے تھے پڑھا ہے نا پر علیحدہ کر دیتے بالکل مکان بھی علیحدہ کھانا پینا اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تو میں ایک دفعہ رشتے داروں کے گھر گیا پانچ منٹ کے بعد میں واپس ہونے لگا وہاں کھانا پک رہا تھا تو انہوں نے کہا مولانا کھانا تو ہمارا پک رہا ہے لیکن احترام کی وجہ سے آپ کو نہیں کھلائیں گے میں نے کہا کیوں کہ پکانے والی عورت کو مہواری ہے میں نے کہا میں نے کھانا نہیں کھانا تھا ضرور رکھنی تھی لیکن تمہاری اس غلط رسم کی تربیت کے لیے ایک ٹکڑا روٹی کا لے آؤ میں کھاؤں گا کیونکہ یہود کی رسم ہے <laughs> <laughs> کہ مہباری والی عورت کے ہاتھ کا کھانا نہ کھاؤ بعض ہمارے پیر اور مولوی بھی عجیب قسم کے ہوتے ہیں سمجھے وہ اپنے آپ کو بڑا پاک رکھنا چاہتے ہیں جائیں نہ پوچھتے ہیں جس عورت نے کھانا پکایا اس کو ماہواری تو نہیں تھی اس نے تو نماز نہیں پڑی ہوگی ارے تیری بیوی روزانہ ٹی وی دیکھتی ہے مولوی تو اس کا تو کھانا کھاتا ہے آ ماہواری والی اور کا کھانا نہیں کھاتا اے مولوی ہوتے رہے ظاہر باہر گئے تو بڑی پاکی دیکھی ہاں اندر گھر مسئلہ ختم دیکھو جی وائس تقول و یہ خطاب چہاروم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب چاہو اور جب فرماتے تھے تو واسطے اس شخص کے اے اللہ جی کرنی تلیک ہو حضرت زید راضی اللہ تعالی عم زی حضرت زید جب فرماتے تھے آ اس شخص کو جس پہ اللہ نے بھی انعام کیا اللہ نے انعام کیا اس کو ایمان نصیب ہوا یا نہیں تیری صحبت نصیب ہوئی اور انعام کیا تو نے بھی اس پر. حضور نے اس کو آزاد کیا یا نہیں پھر تعلیم دین دی نکاح کیا, کیا کہتے تھے آپ امسک سکھ علیہ کا گاؤ کا وہ آ کے شکایت کرتا تو آپ فرماتے میاں روک رکھ اپنی بیوی بی کو اپنے اوپر اور ڈرتا رہے اللہ تعالی سے توفی بھی نفس کا اور آپ چھپاتے تھے اپنے دل کے اندر اس چیز کو کہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو آپ کا چھپاتے تھے <سلام> ہاں نکاح ہاں کہ اگر میں نے نکاح کر لیا یہ تو طلاق دے گا حضور کے پاس وہی بھی آ گئی کہ طلاق دے گا رہتا ہی لیکن اس کے بعد تو نہیں نکاح کرنا ہے تو آپ دل میں یہ چھپاتے تھے تو بدنامی ہوگی میری یہ بھائی جمہور مفسرین نے یہی لکھا ہے کیا لکھا ہے یہی کہ حضور کو ڈر سے تھا کہ اپنی بہو سے نکالتے لیکن بعض مفسرین سے کوئی غلطی ہو گئی ہے انہوں نے لکھ دیا کہ حضور اس کی محبت چھپاتے تھے کہ اس کی زینب کی محبت چھپاتے تھے کہ میں اس کے ساتھ نکالتا ہوں یہ غلط ہے آگے سمے بھئی حضور کی بیوی تو ابھی بنی نہیں تو کیسے غیر اختیار محبت رکھتے تھے آگے یہ غلط ہے اسمت کے خلاف ہے اور چھپاتے تھے آپ اپنے دل میں وہ چیز کہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو قولن و پھیلن اور ڈرتے تھے آپ لوگوں سے تب حالانکہ اللہ زیادہ لائق ہے اس بات سے کہ ڈرے تو اس سے پرمبا قضا زید و منہا و جب پورا کر لیا زید نے اس زینب سے اپنی حاجت کو مطلب یہ ہے کہ حاجت پوری کر لی اس کی اب حاجت نہ رہی تو طلاق دے دیا نہیں کہ حضرت زید ایسے صحابی ہیں کہ قرآن میں سراہتن ان کا نام آیا ہے باقی کسی صحابی کا نام سراہتن نہیں ہے ان کا نام ہے تو زوج نہ کہا نکاح کر دیا ہم نے تیرا اس زینب سے کیوں نکاح کر دیا حکمت تزوی لکلا یقونا تاکہ نہ ہو اوپر مومنین کے کوئی تنگی فی ازواج از اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی بیچ بیبی کے اس کے اپنے منہ بولے بیٹوں کے بیویوں کے بارے میں اضاف میں باتران جب پورا کر لیں ان سے آ تو کو دے دیں منہ بولے بیٹے طلاق دے دیں تو کوئی ہاردنی نکاح کر سکتے ہو وہ امر اللہ مفولہ اور خدا کا یہ حکم تو ہو کے رہا ہونے والا تھا ہو کے رہا اب دیکھو جی تو اللہ یہ کیا بیان کی گئی ہے لیکلا جکون المو منی نا ہارا جی اور سمجھ رہے ہو تو ہم کیا کہتے ہیں حضور دل کے اندر کس بات سے ڈرتے تھے لوگ کہیں گے اپنی بہو سے نکاح کر تو قرآن نے بھی وہی وجہ نہیں بیان کی لکل آ یقون عالم نے ہارا جن سلاتن ہوئی وجہ بیان کیا اور حضور بھی اسی کی چیز سے ڈر رہے تھے ماں کان ال نبی من ہارا جن خطاب پنجم یہ پانچواں خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کان عل نبی جواب تان اے میرے محبوب لوگ تانا دیں نا تو تانے کی آپ فکر ہی نہ کریں نہیں ڈریں میں نے جو حکم نازل کیا ہے آپ اس کی تعمیل کریں لوگوں کے تانے سے نہ ڈریں میں نے جو پہلے انبیاء بھیجے تھے نا ان پہ جو حکم نازل کرتے تھے وہ بھی بلا درے کر دیتے تھے تعمیل وہ بھی تانے سے ڈرتے نہیں تھے یہ خطاب ہے حضور کو نہیں اوپر نبی کریم صلی کوئی الزام بیچ اس حکم کے فرض کیا اللہ تعالیٰ نے واسطے ہو اس کے سنت اللہ یہ اللہ کا طریقہ چلا آ رہا ہے فلازین خلو میں نقابل ان نبیوں میں اللہ ذین کے نیچے کا لکھو نبی یہ اللہ کا طریقہ چلا آ رہا ہے ان نبیوں میں جو گزرے اس سے پہلے وہ بھی اللہ کے حکام کو بالکل فوراً تعمیر کر لیتے تھے کسی کے تان سے نہیں تھے وہ امر اللہ قدر مقدورہ اور ان نبیوں کے بارے میں بھی تھا حکم اللہ تعالی کا اندازے پہ کیا ہوا سمجھے ان نبیوں کے بارے میں بھی اللہ کے آکام دے اندازے پہ مقرر تھے وہ کرتے تھے اللہ جین جو بلے ہوں اوصاف انبیاء سابقین ان انبیاء کے اوصاف یہ تھے کہ وہ پہنچاتے تھے, تھے پیغام اللہ کے اور ڈرتے تھے فقط اللہ سے نہ ڈرتے تھے کسی ایک سے سوائے اللہ کے اور کافی اللہ حساب لینے والا